ما يلحظ من قولي إلا لديه رقيب عتيد وجاءت ثكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غفارك فبصرك اليوم حديد فقال قرينه هذا ما لدي عتيد القياف جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلى أن آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طويته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظل من وقال فقال عز وجل وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول القول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين إيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشبحون وقال عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا واتعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيين ربنا جنات وعدتهم ومن صلح من جمع خواتین اسلام خدبۂ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورت الانبیاء اور سورت المومن کی کچھ آیتیں کی ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارو تعالیٰ نے فرشتوں کا فرمایا ہے فرشتوں کے, کے لوگین نے یہ اولاد بنا لیشرقین کا یاقیدہ تھا کہ نو زب اللہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں پرانی مجیز اس پر نکیر کر رہا ہے کہ اقال الطف الرحمان <وولادا> یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے رحمان نے اولاد بنا لی لیبحان اللہ کی ذات پاک ہے ان ان باتوں سے ان جیسے سے اللہ کی بل ایباد مکرم فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں اللہ کے بندے ہیں اور بندے بھی کیسے مکرمون اللہ کے معزز بندے ہیں اور ایسے بندے جن کا اللہ کے پاس بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے کچھ اوساط ذکر کیے کہا جائے نہ فرشتوں کی ادا فرما برداری کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کبھی آگے بڑھ چڑھ کر نہیں بولتے ہیں جب اجازت ملے اور جہاں اجازت ملے اسی وقت بولتے ہیں اور وہیں بولتے ہیں اہم بھی امریکی عامل اور ان کے عمل کا معیار بھی یہی ان کے عمل کا معیار یہی وہ وہی عمل کرتے ہیں وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے حکم الہی کے بغیر وہ کچھ کیا نہیں کرتے پھر آنکہ قرآن کہتا ہے اور فرشتے اللہ کے پاس سفارش کریں گے لیکن یہ سفارش انہی لوگوں کے حق میں کریں گے جن سے کہ اللہ راضی ہو جن سے کہ اللہ تعالی خوش ہو قوم من خشیت ہی مشکول اور حال یہ ہے کہ یہ فرشتے ہر آن اور ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے لرزا و ترسا رہتے ہیں اور سورہ مومن کی جو آج میں نے آپ کے سامنے تلاؤ کی ہے خصوصی اللہ تعالیٰ فرشتوں کا ایک خاص گروہ فرشتوں کی ایک خاص جماعت جنہیں مقربین کہا جاتا ہے اللہ کے مقرب فرشتے جو حمرت العرش ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے اور پھر عرش ال کو جو گھیرے ہوئے ہیں عرش ال کے قریب جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سور مومن میں فرمایا يحملون العرش جو فرشتے عرش ال کو تھا اٹھائے ہوئے ہیں تھامے ہوئے ہیں ومن اور جو فرشتے عرش الہی کے اطراف ہیں یوسب ان کا دن رات کا مشغلہ یہ ہے کہ وہ رب العالمین کی تصویر اور اس کی پاتی بیان کرتے ہیں اس کے ہمدو ثنا میں رقب السان رہتے ہیں نبی اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بعد قرآن ایک ہم بات ذکر کرتا ہے فرشتوں کے تعلق سے اللہ کے مقرر فرشتے اللہ کے مقرر بندے ہر عام اور ہر لمحہ اہل ایمان کے حق میں دعائے استغفار کرتے رہتے ہیں کیا کہتے ہیں تیری رحمت نے اور تیرے علم نے ساری چیزوں کو گھیر رکھا ہے. ان بندوں کو معاف کر دے جو غلطی کر کے توبہ کرتے ہیں تیری جانب رجوع ہوتے انہیں معاف کر دے. تیرے ان بندوں کو معاف کر دے جو راستے پر چلتے ہیں اور, اور نعرے جہنم سے بچا لے ربا نا واٹم پروردارہ تو ان مومن بندوں کو ہمیشہ شی جی کی ان جنتوں میں داخل فرما جن جنتوں کا وعدہ تو نے اپنے مومن بندوں سے کیا ہے اور اے اللہ صرف ان مومنوی کو نہیں وومان صاحب مزریا ان کے باپ دادا میں سے جو نیک ہیں ان کی جینیا ان کے بچے ان کی آل اولاد جو صالحین ہیں نیک ہیں ان سب کو پرورد تو ہمیشہ شریح جی کی جنتوں میں داخل فرما فرشتے دعا کرتے ہیں اور اسی آپ کو قرآن آگے کہتا ہے وقت ہی فرشتے اللہ سے درخواست کرتے ہیں, کہتے ہیں ان دہل ایمان کو برائیوں سے بچا لے برے انجام سے بچا لے ومن تمن تقسیم فخط رحم تک اور قیامت کے دن تو جس کو برے انجام سے بچا لے ای وہی ہے جس پر تیرا رحم ہوا ہے تیرا کرم ہوا ہے تیرا فضل ہوا ہے محسرم بھائیوں حساس کے ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ فرشتے اہل ایمان کے حق میں دعا کرتے ہیں فرشت اہل ایمان کے حق میں دعا کرتے ہیں ایمان کا جو رشتہ ہے اس رشتے کے تحت اہل ایمان فرشتوں کے حق میں دعا کر رہے ہیں اور فرشتے اہل ایمان کے حق میں دعا کر رہے ہیں اہل ایمان فرشتوں کے حق میں دعا کہاں کرتے ہیں ہم اچیات میں جو دعا کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو عباد اللہ اس میں فرشتے بھی شامل ہیں صرف انسان ہی نہیں ایک انسان ہی نہیں مومنوں کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی شامل ہیں اس لیے کہ سیاح کے سلسلے میں جو روایت حدیثوں میں آئی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پہلے پہل تشہود میں بیٹھ کر ایک ایک فرشتے کا نام لے کر سلام بھیجتے تھے کہتے ہیں السلام علیہ السلام علی کا یوں کہتے تھے صاحبہ جبریل پر سلام ہو میکائل پر سلام ہو علیم السلام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح الگ الگ نام لے کر ان کے ہاتھ میں سلامتی کی دعا کرنے کے بجائے عباد اللہ الصالحین کہہ دو کہ تمام اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو آپ نے کہا اگر تم ایسا کہہ دو کہ زمین اور آسمانوں میں جو بھی اللہ کے نیک مومن اور موحد بندے ہیں سب اس دعا میں شامل ہو جائیں گے وہ انسان ہو وہ جو ہے جنات ہو چاہے ملائکہ اور فرشتے ہوں تو دیکھو اہل ایمان فرشتوں کے حق میں دعا کر رہے ہیں اور فرشتے اہل ایمان کے حق میں دعا کر رہے ہیں امومنانہ رشتہ امومنانہ رشتے کے تقاضے ہے یہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کرنا بھائیو کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کتنا خوش بخش ہے وہ شخص جس کے حق میں فرشتے دعا کریں جو فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بن جائے اس لیے ربیع کریم اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹار کو ہاتھ اور لیے بلکہ امت میں تو دکھائی اللہ اللہ کی کی نبی ہونے کے بعد صاحب کی اس طرح کھلایا ہے اللہ کرے کہ کل روزے دار تمہارے پاس افطار کرے روزے دار تمہارے پاس افطار کریں جس طرح آج تم نے مجھے کھلایا ہے اللہ تمہیں یہ توفیق بخشے کے کل کے دن روزے دار تمہارے پہ مہمان بنے اور اللہ کرے کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں صالحین تمہارا کھانا کھائیں تمہارے پر لوگ ابراد علیکم اور آپ نے کہا اللہ کے بری کریں۔ اللہ کے پر اللہ کی نبی دعا دے بان تعارفوں کی فرشتے تمہاری کے بارے میں اللہ نے دعا کرے جس سے اللہ حاضی ہے جو خشکوں کی دعا ہم کو بہت ہی فضل و گرم ہو گیا بہت ہی نام بہت بڑا انعام ہے بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ کوئی انسان فرشتوں کی دعا کا مستحق ہو جائے اور آج قرآن اور پڑی ہے سبحان اللہ اتنی بڑی سعادت مندی اور اتنا بڑا انعام اتنی بڑی خوشبختی کہ فرشتوں کی دعائیں جائیں اس کے لیے نبی صلی اللہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے امال بسائیں کتنی پیاری تعلیمات نبی صلی اللہ کی اتنا پیارا ہمارا مذہب ہے چھوٹے چھوٹے پر چھوٹی چھوٹی نکیو پر کتنی عظیم خوشخبریاں ہمیں سنائی گئی ہیں آئیے ہم دیکھتے چل رہے کی روشنی میں قرآن خوش نصیب ہے جن دیہات میں اللہ کے فرشتے, سن کرتے رہتے ہیں. روشنے پوری فرشتے جن دیہات میں اللہ کے فرشتے کرتے رہتے ہیں. اللہ کرتے رہتے ہیں. آج پیش کروں اللہ کے فرشتوں کی رعاؤ کے جو حضار بنتے ہیں ان میں سر حریف نمازی نماز کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چھ سات وجوہات کی بنیاد پر فرشتوں کی دعا کا مستحق بنتا ہے سب سے پہلے شریف کی لائف ہے فرشے آنا اور نماز کے انتظام ہو گیا نماز کا انتظام نماز ہمارے انتظار ہی نماز ہے اللہ کا بندہ ایسا ہے کے ہونی مسجد میں آتا ہے اور سنتے پڑھے کے نماز انتظام میں بیٹھا رہتا ہے،, ہے جب تک نماز کے انتظام میں بیٹھا ہے اللہ کے رشتے اللہ پکڑ دے معاف کر دے رحمان نیتوں کی طرف سبقت کرنے والا لپٹنے والا وقت پہ نماز کو آنے والا نماز کا انتظار کرنے والا سروز اگارہ اس کو معاف کر دے اس پہ رحم کرنا رحم فرما اس پہ رحمتوں کا نظول فرما اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے پہلی سب والے جو لوگ پہلی سب میں ہوتے ہیں پہلی سب والوں پر اللہ تعالی کی خاص رحمت ہوتی ہے اور اللہ کے فرشتے خاص دعا کرتے ہیں ابن ابان کی روایت ان اللہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے فرشتے دعائے رحمت کر رہے ہوتے ہیں پہلی سف والوں پر بڑی فضیلت ہے تو لہذا معلوم یہ ہوا اگر پہلی صف میں جگہ خالی ہو دوسری صف میں نہیں رہنا چاہیے رحمت اللہ رحمت کا نزول ہو رہا ہے آگے بڑھ کر پہلی صف میں شامل ہونا چاہیے اور آسمان سے جس رحمتِ الہی کا نزول ہو رہا ہے اس رحمت اللہ کا مستحق بننا چاہیے سامنے کی صفوں میں جگہ خالی رکھ کر پیچھے سب بندی کرنا بہت بڑا بہت بڑی غلطی ہے اور یہ بھی غلط ہے کہ سامنے کی سفے پور ہو انسان دیر سے آئے اور خصوصاً جمعہ کے دن لوگوں کے گلے فراہم کرا یہ بھی تو غلط ہے پہلی مکمل کرنا چاہیے. پہلی صف والے اللہ کے فرشتے ان کے دعا کے جو مستحق ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نازل کرتا ہے اور فرشتے دعائے رحمت کرتے پہلے سفالوں پر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے نبی دوسری سفالوں پر ہے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کی رحمتیں اور فرشتوں کی دعائیں پہلے سفالوں پر صاحبہ نے پھر کہا اللہ کے نبی والف یا رسول اللہ دوسری سفالوں پر اللہ کے نبی تب نے تیسری مرتبے کہا وا صفانی کہا دوسری سفانوں پہ بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ اس رحمت کے زیادہ مستف پہ سطف ہوتے ہیں اچھا صرف دوسری نہیں ایک مسجد ہے بڑی مسجد ہے اس کی جو اگلی سطح ہوتی ہے اگلی سفوانوں پر تیسری چوتھی سفوال ابو داود کی روایت ہے اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے تو کر اگلی سفار پر سانے والی سفار پر مسجد میں بے شمار سفے لیکن جو لوگ جلدی آتے ہیں سامنے کی صفوں میں بائیں وہ پرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں اسی طرح سے محترم بھائیو حدیثوں میں آتا ہے نمازی سے متعلق کہ سب کا جو دانا حصہ ہوتا ہے دائیں جانب کی جو سطح ہوتی ہے اس کی زیادہ فضیلت ہے بائیں جانب والی صف کے مقابلے میں اور ابن احبان کی روایت کے مطابق آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے فرشتے نیامن جو دانی دانی کی سخوں میں رہتے ہیں سخوں کی دانی دانی جو اللہ کے بندے رہتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے حق میں خاص دعا کرتے ہیں اور اسی طرح سے فرشتوں کی فعاؤں کا ان کے مستحق بننے والے نمازیوں میں سے آپ نے فرمایا یہ ابن احبان کی روایت ہے کہ ان اللہ, علی اللہ ان لوگوں پر رحمتیں نازل کرتا ہے دعائیں رحمت و مثرت کرتے ہیں ان لوگوں کے حق میں جو صفوں کو جوڑا کرتے ہیں صفوں کو جوڑا کرتے ہیں کیا مطلب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں مل کے کھڑے ہونا قریب قریب کھڑے ہونا جم کے کھڑے ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یہ دلوں کی محبت کی زامین ہے یہ چیز اور جب تک مسلمان اپنی نماز کی صفوں کو درست کریں گے نماز میں مل جل کر کھڑے ہوں گے تب تک ان کے دلوں میں سے محبت ہوگی الفل ہوگی چاہت ہوگی ان کے دل قریب ہوں گے اور جس دن ان کی سفیں بگڑ جائیں گی ان کی صفوں میں فاصلے آ جائیں گے ان کی صفوں میں دوریاں آ جائیں گی اللہ کمی فرما دیا ہو نہ ہو گئی نہ انہوں اپنی <خُلُوبِكُن> ضرور ضرور صفوں کو درست کرو اور اگر اپنی صفوں کو درست نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نفرت ڈال دے گا اس سے ڈال دے گا آج مسلمانوں میں جو انتشار ہے جو نفرتیں ہیں جو آداب ہیں تو تشمن شاید اس کا دنیا بھی سبب یہ ہے کہ ہماری مساجد میں سب بندی سنت مداخلت نہیں ہوا بلکہ الٹا لوگ بتتے ہیں آپ اگر مل کر قرم سے قرم لائے، کانے سے لائے لوگ بڑھتے رسول سے ہم اس طرح مل کے کھڑے ہوتے کہ ہر ایک کا کندھا دوسرے کندھے سے مل جاتا نہ صرف کندھا گھٹنا گٹنے سے مل جاتا چڑنا ٹپنے سے مل جاتا قدم قدم سے مل جاتا ہے اس طرح جو کہ سب نہیں ہوئے دیوار ہو جیسے اس طرح مل کے کھڑے ہو جاتے یہ بات پیر اتنا ہی رکھے اگر اپنی جگہ کھڑے ہو کر آدمی ضرورت سے زیادہ پیر پھیلاتا ہے تو کندھا کندھے سے نہیں ملے گا اور یہ غلطی ہم سے ہوتی یاد رکھنا قریب ہونا ہم پورے قریب ہونا دور کھڑے ہو کر پیر मिलाने के بجائے پورے اپنے جسم کو قریب کرے اپنے بھائی سے تبھی کندھا کندھے سے ملے گا گھٹنا گھٹنے سے ملے گا تکنا کرنے سے ملے گا تو اللہ کے فرشتوں کی تو آگے مستعث ہیں وہ لوگ جو سب بندی سنت رسول کے مطابق کرتے ہیں اور صفوں کو جوڑا کرتے ہیں صف میں کسی قسم کا خلل نہیں رکھا کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر صفوں میں کسی بھی قسم کا خلل ہو یہ خلل حقیقت میں شیطان کا راستہ جہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے اور دلوں میں نفرتیں پیدا کرتا ہے اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی روایت ہے ابو ابیر رضی اللہ عنہ راوی ہے ایک نمازی فرشتوں کی دعاؤں کا جو مستعق بنتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ امام جب سورتہ کی تلاوت کر کے غیر محضوب علی کہتا ہے تو آمین کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضرات صاحب کرام کہا کرتے تھے اور آپ نے فرمایا ہے کہ اس وقت جب مسلی آمین کہتے ہیں اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور اللہ کے فرشتوں کے آمین کہنے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ کہ پرور ان کی دعا قبول فرما دی آمین کے معنی ہوتے قبول فرما دعا کا قبول فرما جب ہم عرب کا تیرے بندوں نے تس سے جو چیزیں مانگی ہیں جو ہدایت مانگی ہے جو رہنمائی مانگی ہے جس حق کو ماننا ہے اور جس گمراہی سے نجات چاہیے پر وہ تیرے ان بندوں کی دعا کو قبول فرما لے آمین کہنے والوں کے اپنے رشم کی دعا کے کے اور جن کا امین کہنا فرشتوں کی امین سے پچھلے سارے گنا معاف ہو جاتے ہیں او تقدم من اسی طرح سے فرشتوں کی دعا کے مستحق بننے والے خوش نصیب خوش نصیبوں میں سے یہ خوش نصیب وہ بھی ہے کہ جو نماز پڑھنے کے بعد نماز کی جگہ ہی بیٹھا رہے ہیں نماز پڑھنے کے بعد نماز کی جگہ بیٹھا رہے ہے جس جگہ اس نے نماز پڑھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ ص اللہ وسلم و علی کہ انسان نماز پڑھنے کے بعد جب تک اپنی نماز کی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے یا خاموشی بیٹھا ہوا ہے تدبر کرتے تفکر کرتے ہوئے اس کے حق میں بھی فرشتوارمت و مفرت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ مسجد سے نکل نہ جائے یا پھر اس کا وضو ختم نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس کے حد میں دعائر احمد کرتے رہتے ہیں اس لیے کہ نماز کے بعد بھی مسجد میں دیر تک بیٹھے رہنے کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کا بندہ ہے کہ جسے اللہ کے گھر سے گہرا تعلق ہے گہرا رقص ہے مسجد سے اسے قلبی تعلق ہے شاہ اللہ ال کے بحمان سائق تعالیص جو قیامت کے روز انسان جو خوش نصیب ہوں گے وہ رض الحمان لکھنؤ کہ جس کا دل مسجدوں سے اٹھا ہوا ہو اسی طرح سے فرشتوں کی دعاؤں کے مستعب بننے والے نمازیوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو دعوت کی روایت ہے کہ فجر اور کی جماعت کا اہتمام کرنے والے جماعت کا اہتمام تو ہر نماز میں ہونا ہے جماعت کا اہتمام ہر نماز میں ہونا ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ فجر اور اثر کی بڑی فضیلت آئی اسی لیے حدیث میں اللہ کی روی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے منسل پر جنت جو فجر اور اثر کی جماعت پڑے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا یہ خاص فجر اور اثر کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ فرشتوں فرشتوں کا نظول ان دو نمازوں میں ہوا کرتا ہے خصوصیت کے ساتھ فرشتوں کی ایک آتی ہے جماعت آدھی فجر کے وقت جو افزر تک رہتی ہے اور حسر کے وقت دوسری جماعت آتی ہے جب اثر کے وقت دوسری جماعت آتی ہے تو یہ فرشتے جو صبح فجر میں آتے ہیں وہ اثر کے وقت واپس جاتے ہیں اور اصل میں آئی ہوئی فجر تک رہتی ہے پھر وہ ٹیم فجر کے وقت آتی اور اثر میں آئی جو ہے فجر میں چلی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے بعد جب فرشتے جاتے ہیں فجر کے وقت اور اصل کے وقت اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تم نے میرے بندوں کو کیسے پایا کس حال میں چھوڑا ہے حالانکہ اللہ خوب جانتے ہیں فرشتے کہتے ہیں اطے نا ہوں محمد وسلم رکھنا ہوں محمد جب ہم گئے تو نماز پڑھ رہے تھے آپ کے بندے اور جب ہم آئے تو نماز پڑھ رہے تھے آپ کے بندے اللہ پھر لحمدین اس کے بعد فرشتے کہتے اللہ کے پاس پرور تیرے ان نمازی بندیوں کو بندوں کو پہلنا تیرے ان نمازی بندوں کو کر قیامت کے روز حشر کے دن اپنی بخش اپنی بخش سے سرخ روپر مانا انہیں معاف کر دینا ان کے گناؤ کو دھل دینا پرور فرشتے دعا کرتے ہیں تو یہ وہ سات مقامات ہیں وہ سات اعمال ہے جن کی وجہ سے ایک نمازی فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بنتا ہے نماز کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال ہیں جن سے ایک انسان فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بن سکتا ہے یہ امال کیا ہیں نبی یمنی سوسن فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے انصاف کرنے والا خرچ کرنے والا یہ بھی فرشتوں کی دعاؤں کا بنتا ہے نبی یمنی سوسن فرماتے ہیں کہ ہر شروع آسمان سے دو فرشتے اخلاق کرتے ہیں آسمان سے دو فرشتے نادل ہوا کرتے ہیں ایک فرشتہ کا جائز دعا کرتے ہوئے الحمد من کے بند خلا اے اللہ تیرے بندوں میں سے جو بندے تیرے راستے میں خرچ کر رہے ہیں پیسہ لٹا رہے ہیں اے اللہ تیرے راستے میں خرش کرنے والوں کو بہترین بدلا آتا فرما بہترین سلا آتا فرما بہترین جانشین آتا فرما جانسین کا مطلب کیا تھا خلف کا مطلب ایسا جانشین جو آپ کے مال کی پرورش کرے آپ نے خون پسیمہ پا کر جو دولت کمائی ہے اس دولت کی حفاظت کرے اللہ آپ کو ایسی ضروریت عطا کرے گا ایسی اولاد عطا کرے گا جو آپ کی محنت سے کمائی ہوئی کمائی کو اور ترقی دے گی ایسی اولاد دے گا اگر خرچ کرنے کا جذبہ ہو فرشتوں کی بہت یہ مطلب ہے اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہ آپ کی من دکھا تیرے وہ بندے جنہیں تمہیں دولت دی ہے مار دیا ہے اس کے باوجود کنجوسی کرتے ہیں بخیلی کرتے ہیں اور تیرے راستے میں خرچ نہیں کیا کرتے غریبوں کو نہیں دیا کرتے بھوکوں کو نہیں پلایا کرتے پیاسوں کو نہیں پلایا کرتے اللہ ان کی دولت کو تباہ کرتے فرشتہ دعا کرے فرشتہ بد دعا کرے ان کی دولت کو تباہ کر دے ان کی دولت کو غارض کر دے انہیں پورا نہ تا فرما ایسے انسان ایسے انسان قارون کا خزانہ بھی جمع کر لے اس کی اس کی اولاد یا اس کے اولاد میں ایسے آئیں گے جو اس کی دولت کو تباہ کر کے رکھ دیں گے کیونکہ اللہ دولت پانے کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والا فرشتوں کی بدوا کا مستعب ہوتا ہے جبکہ خرچ کرنے والا فرشتوں کی دعاؤں کا مستعب ہوتا ہے اسی طرح سے فرشتوں کی دعاؤں کے جو لوگ مستعد ہی بنتے ہیں ان میں اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرنے والا اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرنے والا دوسرے مسلمان آپ کا کوئی رشتے دار آپ کا کوئی ساتھی آپ کا کوئی دوست آپ کا کوئی مومن بھائی اس کے حق میں آپ غائبانہ دعا کرتے ہیں تو یہ دعا تو آپ کے حق میں قبول ہو جائے حدیثوں میں آتا ہے مسلم شریف کی روایت ہے محمود دردہ رضی اللہ نعوی ہے کہ کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے حق میں رائبانہ دعا کرے پر اگر دعا کرتا ہے تو فرشتہ پہلے تو آمین کہتا ہے دعا پر آمین کہتا ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول کرنا اور اس کے بعد فرشتہ کہتا ہے وہ کا مسلو ہو تم نے جو دعا اپنے بھائی کے حق میں کی ہے یہ دعا تمہارے حق میں بھی قبول ہو سیرا میں نبلا میں امام زہبری رحمتہ اللہ علی نے لکھا ہے ابو دردار ہیں خاص جو نمازوں میں جو ہے بہت زیادہ دعا کرتے تھے ایک مرض میں پوچھ لیا آپ اپنے ہاتھ میں دعا کرتے ہیں اپنے شوہر سے کہا آپ ہمیشہ دوسروں کے ہاتھ میں دعا کرتے ہیں اپنے ہاتھ میں دعا کیوں نہیں کرتے اب وہ درجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ اپنے حق میں دعا کرنے ہی کا ایک انداز ہے کہاں ہے براہر کرتی ہے دوسروں کے حق میں دعا کر رہا لیکن حقیقت میں میں اپنے حق میں دعا کر رہا کیوں کہا جب میں دوسروں کے حق میں دعا کرتا ہوں تو فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں کہ وہ کا مسلو ہو یہ دعا پہلے تمہارے حق میں قبول ہو اس طرح معلوم ہو کہ دوسرے مسلمان کے ایک مسلمان جو ہماری نظروں کے سامنے سامنے کوئی ہے سامنے اگر آپ دعا کر رہے ہو سکتے ہے اس میں کوئی چاپلوسی ہو سامنے دعا کر رہے ہو سکتے ہے کوئی چاپلو کر رہا ہو کوئی جو ہے ذاتی مساد وابستہ ہو اس کے لیے سامنے ڈھیر ساری دعائیں دے رہا ہوں اچھی دعا وہ ہے خلوص والی دعا ہے کہ آدمی پیچھے دعا دے اسی لیے فرشتے بیمار کی عادت کرنے والا مریض اور بیمار کی عادت کرنے والا حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر بندہ کسی بیمار کی عادت صبح کرتا ہے شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں اور اگر کوئی بندہ شام کے وقت مریض اور بیمار کی عادت کرتا ہے تو سو دس ستر ہزار فرشتے اس کے اپنے دعا کرتے ہیں کر کر خاص قریبی رشتے دار انہیں کی عادت کرتے ہیں عیادت ایمان کے رشتے کی بنیاد پر ہونا چاہیے ایسے لوگ کہ جن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں عیادت کرنا چاہیے پڑوس ہے اڑوس پڑوس ہے جانے پہچانے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم ہسپتال گئے ہسپتال گئے معلوم ہوا کہ کسی وارڈ میں کچھ مسلمان بھی ہے جائیے ان کی بات بک کر لیجیے آپ اپنے علاج کے لیے گئے کتنے شروع شہر کے ساتھ لوٹیں گے فرشتوں کی دعاؤں کے ساتھ لوٹیں گے مسلمان اردو سے مسلمان کی یادت کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتے دعا کرتے ہیں اسی طرح سے فرشتوں کی دعا سننے والے جو خوش نصیح تبرانی کی روایت کے مطابق باسوس ہونے والا وضو کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ اس کے ہاتھ میں بھی فریش کی روایت ہے کہ بندہ وہ کرتا ہے سونے سے پہلے اردو لیتا ہے تو اللہ کو آرپگارا تاکہ اور سفیوں کا ہاتھ کی وجہ سے ایک فرشتے کو اس کے ساتھ کر لیتے ہیں اور جب کبھی رات میں بندہ کروٹ لیتا ہے جاگتا ہے تو رشتہ کہتا ہے پرو دیکارا کہ بندہ اتنے وضو کی حالت میں تویا ہے وضو کی حالت میں نیند ہی ہے بہت بڑی نیکی ہے اسی لیے حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا والا مخمین وضو کی حفاظت تو ایک مومن ہی کر سکتا کیا مطلب ہمیشہ باورچو رہنا ہمیشہ باورچو رہنا بہت بڑی نیکی ہے یہ سوچتا ہے کہ ہم جب بھی نماز نماز کے وضو کرتے ٹھیک ہے لیکن ایک نیکی یہ ہے کہ انسان ہمیشہ با وضو رہنے کی کوشش کرے جب بے وضو تو جا وضو کرے یہ بہت بڑی نیکی ہے بولا یہاں سے تو اللہ مغمن اور باور سونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے باز روایتوں سے معلوم ہوتا ہے با وز سونے والا جب رات میں بیدار ہو کر دعا کرتا اس کی دعا قبول ہوتی ہے اب پرماتم جو بندہ با وزود سونے اور رات میں جاگے اور جا کر دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے تو لہذا ایک تو پیشہ کی دعا اور پھر ہم جو طور پہ مانگے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں کتنی بڑی بات ہے اسی طرح حادثوں میں آتا ہے مسرت احمد کی روایت ہے قبرانی کی روایت ہے یہ بھی کہ اللہ تلوار کو تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے اور فرشتے دعا کرتے ہیں شہری کرنے والوں شہری کرنا اہل کتاب بھی روزہ رکھتے ہیں مگر اہل کتاب کے روزے میں شہری نہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم شہری کر کے روزہ رکھیں تاکہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق ہو اس فرماتے ہیں، تمہارے پاس تحریر کرنے کے لیے کچھ نہ ہو پانی کا ایک گھونٹ بھی پی سکتے ہو تو پانی کا ایک گھونٹ ہی صحیح پی لو اس سے فرشتوں کی گاؤں کے ہفار بن جاؤ گے اور اسی طرح سے ایسا روزے دار ایسا روزے دار جس کے سامنے کھایا جائے ایسا روزے دار جس کے سامنے دوسرے لوگ کھائے نفل روزہ آپ نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے جمعرات کے دن روزہ رکھا ہے اور آپ کے گھر والے ہوں آپ کے رشتہ دار ہوں آپ کے سامنے کھاتے ہیں ایسے روزے دار کے حق میں بھی اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں یہ دیکھیے سبحان اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا فضل ہے رب العالمین کا کتنا بڑا کرم ہے چھوٹے چھوٹے امان چھوٹی چھوٹی نیکیاں لیکن ان چھوٹے چھوٹے امان اور نیکیاں پر کتنی عظیم بشارتیں ہمارے رب نے ہمیں سنائی ہے کہ ہم فرشتوں کی دعاؤں کے حدار بن جائیں گے انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے نماز تو ہر انسان پڑھتا ہے کوشش کریں گے فرشتوں کی دعاؤں کے جو سات اسباب ہیں اللہ کرے کہ ہم ایسی نماز پڑھیں یہ ساتوں اسباب ہماری نمازوں میں جو شامل ہو جائیں اس طرح کہ ہم ان ساتوں اسباب کی بنا فرشتوں کی دعاؤں کے اخبار بن جائیں اور نماز کے علاوہ بھی جو مسجد سے باہر کی خالی زندگی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی دعاؤں کے جو اسباب بچائے ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے خوش نصیب ہے وہ شخص ساد ہے وہ شخص اور بڑا خوش ہے وہ شخص جس کی عملی زندگی میں سب اور کو یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بارک اللہ بارک اللہ لنا